ست پور کم انلتس اہ لوگو اپنے پروردگار کے غزب سے ڈرو یقین جانو کہ قیامت کا بون بڑی زبردست چیز ہے يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وَتَضَعُ رو ن تدلو کلو مدیاتی ہمل ہمل وت باقتی ہمل ہمل وتر سو کر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 يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث کمفی بن من تراب فإنا خلقناكم من چی ثم من پچ سمو مخلقة وغير مچری مچ لكم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 و می کئی وس ویو اردنی لری لکھا لکھ میل میش ترل اور اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں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 کہ زمین مرجھائی ہوئی پڑی ہے پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اس میں بڑھوتری ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے قدیم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 لاحفرفل دودب بنس ملیہ ک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 اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے اور جسے اللہ جلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے <تصفح> <تصفح>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 محف بکونی جلو جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی اوم اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہاں ہوں گے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 جلتی آگ کا مزہ اندین جنتی تجری من تحتها الانهار يحلون ہے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 اب نلی اب راہی ممکن اللہ تشرخ بی شعی او ور بی الفین الق امین ورلو کیا سوجو اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر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 دبلی ہو گئی ہوں شدو میں فیال ہوں ویل قرسم اللہ ویل قرسم اللہ فی این معلوم تنال میں رزق ہوں بہی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 تم ملو فون چل پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچل دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس بیت عتیق کا طواف کریں لکھ میں خورتم الام کم اج تن برج سمین اللہ فنی اج تن بو کو یہ ساری باتیں یاد رکھو اور جو شخص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 حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ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 یہ ساری باتیں یاد رکھو اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے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 یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس ہے علی اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ انار بَهِيمَةِ ہوں کم الحدوم وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا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 الدین و سو ری نالم اوب و سوال ولکی می سو رج کو جن کا حال یہ ہے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 لیا فر و وَجَبَتْ بوہ فکلو می مان آد لکھ كَذَلِكَ ن لم لال تشکر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 اور ان کو ہم نے اسی طرح تمہارے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو لمح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 جو ایمان لے آئے ہیں یقین جانو کہ اللہ کسی دغا باز نہ شکرے کو پسند نہیں کرتا اُذن بأنهم وإن على نصرهم جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں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 ول دفلہ ہینسوں سلفی ہسملہ فی رو سر سر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 تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور آدو سموت کی قومیں بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں وقوم و ابراہیم قومول نیس ابراہیم کی قوم اور لوت کی قوم واصحاب مدین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 لکھن والی مت صحیح خوشی ہے صحیح خوشی ہے بریمتی مشین غرض کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کر رہی تھیں چنانچہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں اور کتنے ہی کنویں جو اب بیکار کار ہوئے پڑے ہیں اور کتنے پکے بنے ہوئے محل جو کھنڈر بن چکے ہیں افلم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 بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِند رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ اور یہ لوگ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 سم کم نظیوم اے پیغمبر کہہ دو کہ اے لوگو میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں المنوح تلزوں کری پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے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 لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ یہ شیطان نے رکاوٹ اس لیے ڈالی تاکہ جو رکاوٹ شیطان نے ڈالی تھی اللہ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 خالی ہوگا الملک فالذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات النعیم بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں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 الم تر لردری فیل بہری امری ولفل تجری فیل بہریبی امر سی کس مال ارد ان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 پھر تمہیں زندہ کرے گا واقعی انسان بڑا نا شکرا ہے لکول نہ کفل کلال مستق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 جدلو کا تعملون اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے اللہ ہوں یح کم کم یو ملکی تم تختلفون اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے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 چرو نیلو کو مرزو شوہ پال موب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 ہر بات سنتا ہر چیز دیکھتا ہے ما بین وما وہ ان کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے اور اللہ ہی پر تمام معاملات کا دارومدار ہے منو کیا رب دور خیر الکم تفلح اے ایمان والو رکو کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور بھلائی کے کام کرو تا کہ تمہیں فلاح حاصل ہو جہدی او تب کم و مجال کم مِنْ منہ رج ملتا بر